بسم الرحمن والسلام علی يا رسول اللہ علی حب قیا حبیب اللہ اور والسلام وسلم علی قیا نبی ولا علی کا بکیا نور اللہ عبدالسل سعیدات یہ کتاب کا نام ہے اس میں لکھا ہے کے بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمع رات اور جمعے کے درمیانی رات اس رود پاک کو جو بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑے گا تو موت کے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی و وبارک وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک کڑا قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے ایمان ضروری ہے نیک اعمال ضروری ہے نیک اعمال کریں گے اور ایمان والا بھی ہو جبھی اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی اس کی جنت میں اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی نیک یہ قبر میں جائیں گے برے امال بھی جائیں گے نیک امال انسیت کا سبب بنیں گے خوشبو کا سبب بنیں گے روشنی کا سبب بنیں گے اور برے احمد وحشت کا خوف کا سبب بنیں گے برے احمد قبر کی اندھیرے اور تاریکی کو بڑھنے کا سبب بنیں گے خوف کا سبب بنیں گے عذاب قبر کا سبب بنیں گے بلندوں بالا کوٹیاں قبر میں تو نہیں جائیں گی نا عالیشان محلات قبر میں تھوڑی جائیں گے اونچے اونچے مکانات کے قبر میں آئیں گے مال دولت کو قبر میں جائے گا سونا چاندی قبر میں جائے گا بینک بیلنس قبر میں جائے گا وسیع کاروبار قبر میں جائیں گے نہیں پلاٹ پراپرٹیز آپ کے اثاثہ جات آپ کے ایسٹس قبر میں نہیں جائیں گے یہ کھیت یہ پھول پھلواری خوشنما باغات یہ قبر میں نہیں جائیں گے عمل آئے گا عمل حضرت سین احطا بن جسار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ روایت شرح صدور میں حضرت علامہ جلادین سیوتی شاف عئی علیہ رحمتہ اللہ کبھی نے لکھی جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی قبر میں اس کا عمل آتا ہے آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے ہلاتا ہے کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں وہ مردا پوچھتا ہے میرے بال بچے کدھر ہیں میری نعمتیں کہاں ہیں میری دولتیں کہاں ہے عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا مالے دنیا دو جہاں میں ہے وبا امیر لسمت کی نصیحت سنیں مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال مال دنیا دو جہاں میں ہے وبا آئے گا قبر میں سات ہرگز نمار آئے گا قبر میں ساتھ ہرگز نما حضرت سینا جی یزید کاشی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں اللہ تعالی اعمال کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے وہ اعمال بولتے ہیں اے قبر میں تنہا رہ جانے والے بندے تیرے اہل و عیال تیرے بال بچے بیوی بچے دوست احباب تج سے جدا ہو گئے آج ہمارے سوا تیرا کوئی غمخار نہیں حضرت سینا کاب احبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیک بندے کو کون سا نیک بندہ والا، نمازوں والا روزوں والا حج والا زکات والا دیندار اللہ اس کے رسول کا فرما بردار اولاد کو دین سکھانے والا ماں باپ کا دب و احترام کرنے والا مسجدیں آباد کرنے والا اللہ رسول کو یاد کرنے والا ذکر و اچکار کرنے والا نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے نیک اعمال۔ اسے گھیر لیتے ہیں نماز روزہ حج زکت اس کو گھیر لیتے ہیں پھر آزاد کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں نماز کہتی اسے چھوڑ دو تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا تھا فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں روزہ کہتا ہے تمہارا اس سے کیا واسطہ یہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں پیاس برداشت کرتا تھا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں اب عذاب دینے والے فرشتے جسم کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور زکات حج اور جہاد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو یہ اپنے نفس کو آجز اور بدن کو تھکاتا تھا اس نے رضائی الہی کے لیے حج اور جہاد کیا بس تمہارے اس سے کوئی تعلق نہیں فرشتے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے صدقہ کیا اللہ کے کی راہ میں دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں جو کچھ دیا تم اس سے رک جاؤ اس نے کئی مرتبہ رضاء اللہی کے لیے صدقہ دیا ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکا ہے تمہارے سے کوئی تعلق نہیں مزید فرماتے ہیں حضرت سیدنا کاب احبار رحمت اللہ پھر اس سے کہا جاتا ہے تمہیں مبارک ہو ایمان والے کو اچھے عمل والے کو جہاد والے کو حج والے کو زکات دینے والے کو روزہ رکھنے والے کو نماز پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے تمہیں مبارک ہو تمہاری زندگی بھی خیر سے گزری اور موت بھی خیر پر ہو پھر اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں قبر میں جنت کا بچھونا بچھاتے ہیں اور جنت کی چادر بچھا دیتے ہیں اور اس نیک بندے کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے پھر جنتی فانوس لایا جاتا ہے اس کی قبر میں جس سے اس کی قبر قیامت تک روشن رہے گی سبحان اللہ رو چل بے قسم روشن قبر میں نیک بندے کی قبر میں جنتی فانوس لایا جاتا ہے سہران اللہ اور پھر اس کی قبر قیامت تک جگمگ جگمگ کرتی رہے گی ایک علوم امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا تو قبر میں نیک اعمال کام آئیں گے حضرت سیدنا امر بن مرہ رحمت اللہ تو فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو بائیں جانے سے لیفٹ سائیڈ سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے قرآن پاک اس کے سامنے آ جاتا ہے اسے روکتا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی معاملہ نہیں خدا کی قسم یہ تو تجھ پر عمل نہیں کرتا تھا قرآن پاک کہتا ہے قرآن کریم کہتا ہے کیا میں اس کے سینے میں موجود نہیں تھا بالاخر قرآن کریم اس میت کو نجاد دلا کر ہی چھوڑتا ہے سبحان اللہ ہمارے سینے میں قرآن ہے غور تو کریں قرآن قبر کے اندر عذاب کے فرشتے سے بچاتا ہے مرنے والے کو کس کو بچائے گا جو حاشی کے قرآن ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے قرآن سے محبت کرنے والا ہے قرآن کو کھولنے والا ہے قرآن کا ادب کرنے والا ہے قرآن کو درست پڑھنے والا ہے ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا کاروبار خوب جانتے ہیں چکر بازیاں ساری آتی ہیں ساری ایپلیکیشنیں ہمیں پتہ نیٹ کے چکر سارے ہم جانتے ہیں سوشل میڈیا کا ہم سے پوچھیں سیاست پر تبصرہ ہم سے کروا لیں اور جب آتی ہے باری قرآن پڑھنے کی تو پھر بس ہم دیکھتے رہتے ہیں تو قرآن پڑھنا سیکھیں دیکھیں قرآن سبحان اللہ کتنا پیارا عمل ہے کہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا قبر میں نہیں قیامت میں بھی کام آئے گا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے جی ہاں قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ہے قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے ہر ہر ہر پر دس دس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک عاشقان رسول کی مدنی تحریک قرآن پاک کی تعلیمات کو اس میں عام کیا جاتا ہے نوے ہزار کم و بیش اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہزار سے زائد الحمدللہ اسلامی بہنے مدرسۃ المدینہ بالیغات میں پڑھ رہی ہیں اسلامی بہنے اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں الحمدللہ نیٹ کے ذریعے قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اسلامی بھائی اسلامی بھائی کو پڑھاتی ہیں اسلامی بہنے اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں الشمد مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کمردیش اٹھاسی ایٹی ایٹ کنٹریز کے اسٹوڈنٹ الحمدللہ اللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اللہ کے رہنا سے مدرفت المدینہ للبنین ملبنا جزوقتی کلوقتی رہائشی اتنے شعبے دعوت اسلامی کے تعلیمی قرآن کو عام کرنے کے لیے الحمد للہ تفصیر سیرات الجین مالفت القرآن اور قرآن پاک بہت ہی شاندار مکتبۃ المدینہ شائع کر رہا ہے الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے مدنی چینل پر قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتنے سلسلے ہوتے ہیں داو اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھیں الحمدللہ للہ سرات کو دیکھیں دا اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو قرآن پاک انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی سکون و راحت اور بخش کا سبب بنے گا شیتان سے بچائے گا جادو سے بچائے گا سوریہ فلک سوریہ ناس پڑھتے نہیں صبح شام جادو تو کون کرے گا پر جادو کوئی جادو اثر نہیں کرے گا ان شاء اللہ سوریہ فلک سورے ناس پڑھیں پڑے صبح شام تینوں کل شریف پڑے صبح شام سوتے وقت پڑے آیت الکرسی شریف پڑھیں شیطان سے چھٹکارا حاصل ہوگا تو قرآن پاک انشاءاللہ قبر میں بھی آ کر عذاب سے بچائے گا قبر کا ساتھی بنے گا اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیتے ہیں آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم